کوئی علم میربانی بدکار بندے کی تعلیم لائے میں میرا بال جل پڑھنا بیٹھا ہوں علم وہ بیٹھے ہوں میں شکر کریں بیٹھا اللہ یار مولا ملائے کی تیری بڑی مہربانی مجھ دے بال کو اجدار علم بیماری نال سارا دی پڑی ہے بولا سنو میرے بال دا دورہ حدیث رہ گیا محمد صلی اللہ علیہ چلے جا میرے پورا کر چکے محمد میرے جواب والا کر ہے، دوست کالے میں دلے جا کے بی ہزار منگیا میرے بائی نے گاہ چکی ڈانچا فارسی پوتا فارسی بے بلاؤ بندی آلی شریف علیہ وسلم بلاؤ وہ کجیل پتہ کوئی ہی تھی پیرے پوتر دنی کمی ہونا جوتریے پردے دے ہو <laughs> <laughs> میرے پوتر مراد میرے آچھے نہیں کھڑے حال میں نپوتر دے بلاؤں ہم دے بڑا اچھا ماہ ہوگی میرا دل لگتا وہ مدر سے انگیز سے بہنی سے ماہ ہوتاں سے پڑھے نائیں بات میرا ہزار بال ہو گیا کیا صاحب میری بہن لمبا چیز ہے مرشد پاک کرتے میری بہن چاطی کھیڑی ایک میری چاطی کھیڑی میرے بتریجے اردو چھوڑا می میرے کو جب آف ہے میں کلی گزار نہ سال چاہتی ہوں میں کلاج میں ڈاکٹر چنوک چیز ختم دع منگونا پھیپڑا دو نا دریا گھر حضرت سوال کرے سا دعا مغوشاہ کر فرما میں ہویا۔ حضرت سیر سیر مبارک کی بادشاہ منگا چیز دل ٹھرا پریشانی آئی سفر دس سو میں پریشان تھی الفاظ اچھا ماشاءاللہ اللہ کے سپورٹ پل میرا دل جل گیا کی میں دل, ہی کرنا کو نہیں. دل کم نہیں. جی مقام عمل تھوڑا جہاں جواب میںالغ جن, باغا, جن مشہور میں قرآن شریف پڑھتا بیٹھا میں غلط حالت پڑھی مسلمان بھی یقین کر چاہی شاید باہر میں آپ لوٹا م میں نے محمد تال ہی پیا تقریباً بارہ ہاتھ ووٹا لا دنیا چٹے نہ آ اللہ تالا مدد کی پتا لگے آدھا چاہ جو باہر آئے سی میں خطا ہونا مرشو پاک نہیں ڈے دا کہ جو باہر آئے زوری لایا بات ماں نہیں آتا جسے بارے وطمہ چڑھ گیا واہ میرا میری شادی تھی لا تفا چاہیے میں کو مل اللہ تعالی جو مدد میں لکڑی ہو گئی چمبے کلین وہ لکڑی جو ہی میں چوی بھلہ اور اوڈ پر آئیتا ہے یہ میں جلدہ میرے سامنے میں داری میں دکٹر ایج دباس کرتا ہوں کرامہ ساکتا ہے کابش ملینگ میں کدوترہ سال تھی ہوں ہون اتنا پہلے میں کلات ہی زیارت تھیں گے ہون پتہ نہیں کنائیں گے کدہ ہی زیارت تھیں گے محمد بیٹھے میں نے محمد شبی میری گال ہی سمجھی میں سونا وا سمجھے وہ کیا سمجھے بھٹو والا تھا آدھا نا بہتنا چار مہینے گیا میں بابا اتنا تعبیر دیکھا تعبیر لکھے سے بھی ذرا بہت ان کو ظہری حکومت ملتی ہے دعا منگو اللہ تعالیٰ حضرت امیر عمر صحیح رو صاحب عبد امیر المومنین تو اپ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے ویسے تو را گورو نو تو اپ قران مجید دے اللہ تعالی فرمائے جو لکھا جو مٹ جائے اپ فرمائے میرا نام جنت ال کتاب ات لکھے جہنم ال لکھے دے دے کہیں جتھے پورا نہیں کناج جت نہیں مالک مٹے چاہے لکھے گا چاہ بہرحال بشارت کا خواب دے دیاں جی سڑکے سڑک گیا پھر وڈا دروازہ بندہ ہے رکھ دے انتظام کرائے کتنے بھا لے ٹپ نہ تھی بھا نہ میرے پیچھو بالی خراب نہ صحیح مائیں چوں کو وہ ایک ہاتھ میں چی کار اگوا نہیں او دو بت میرے پیچھو تیز میں میں ایک جگہ دیا ڈا ہی اگو دیں بن سکتا گلام ہوں کو انہوں کو اگلی دکیان تری چھا لگتے ہیں تری چھا لگتے ہیں تری میں دوریا میں تیز بھاہی ہمیں چھڑ گئے نہیں اگل سوالان کی تیز تیز اندھیتے ہیں صدر دار دے دیکھا کر دے کبھر باز دے کبھر جانوری کر گیا وہ گی جانور پیا او پی دے آدابی اس طرح مجھے دعا منگا ل جو ہلکے خواب پورے دشمن کو جہل کو خواب دی تابیر بھائی کوئی خواب بیان کرے جن چی دے چنگا خواب ہے تعبیر ہلکی جی تو ہلکا ہو جائے ہلکا خواب ہے تو اگلے چاہے اچھا خواب ہے چن کسی چیز سونا خواب ہے جن جا گندہ خواب ہے جائے ایک ہے خواب دیکھو ستوں پاسرا سجے پاسے تلائے تھوکا ستو خبے پاسے والے دائیں اور یہ کہ میرے ارشاد سبحانہ و انچہاں میں کوئی خواب بیان نہیں تکایا چیزا اے بیٹی درپا کو رسن آتی ہے ترائے دفعے جب آتیا تھے چار دفعے ایک دفعہ تھا کوئی بندہ آدھا پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمین اوپر تو, درخواست گزاری یار من تو سادے قدم چما بعد کمرے مخاب دے دا بیان پلنگ مبارکی میں کوڑا خواب بیان کرے کر جہن کو مائے قدم بارک چون میں زیارت میں کنی تھی اوندے بعد وہ خواب لمبا تھی گیا قدم بارک چون میں باہر آئیں تو باہر لٹھیں جو ترائے سوے کھلے نیمے ایک دھکا ہوں بیا ہوں کنوچا بیا ہوں کنوچا تو مائے اوڈ دے او پاس کی تا بے ترائے ہوں کنوچے کھلے او میں ایمے کئی میں خواب رکھی سب تقریبا خواب ہے جب من دو دفا زیارت تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ دوسرے دفعہ تھا یہ ولا میں کُسیا گیا غلام ہے او شکل مبارک غلام آئے کہ آپ زیارتھی باقی سلام دعا مانگ مان دبلا دی ارتقین تے ایدی تقریبا نی زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی 14 15 سال کی اودے علی پور لاہور والی مرشد باغ کی زیارت بہت دیر نال بہت دیر نال اگے مکو لا تھی یہ ولنا ہو عالم کیا سبب ہے ہے. دی دی ہے کیا کیا رو رو چیٹا دے ک بجا یہاں ہونا ویسے فارسی کچھ بہن اس کا ہی کٹے پڑی ہی چاچے کہنے تھوڑی بہت داستی ہے کریمہ کتاب پیر. باقی بچا ہے ول میں مرشد پاک کو عرض کی تھی میں سے سونا میں کو پڑھا ہو آفر نے وہاں کریمہ کتاب جاوا میں وہاں کریمہ کتاب جاوا آپ جا. میں کو معنی نہیں دے بسم اللہ تالا کوئی سوال کرے میرے جواب دے لگ جی ایک وکیل ایک پروفیسر اسلام آن کدے انسان لا کے دے اسلام میں اسلام تو ہے کس طرح میں نے کہا اللہ تبارک حاکم ہاکمین حاکم الحاکمین کہ ہاں. تو حاکم جس کا قانون اس کی حکومت کیا ہے کہ ہے یہ کہا اسے بے فرمانیاں تھیں خدا رسول دی بے فرمانی ہوں یہ گال کریں گے میں کہ یہ حکومت کے خلاف کام نہیں تھی گے قاتل چوریاں سب شاکری, حکومت <تصفح> پھر سزا نہیں پیدے, آبی آبی. ہے اور جس قانون کی سزا جزا اس قانون کی بالادستی موجود ہوتی ہے بے ایمان اس حکومت کی سزا سے لاکھوں لوگ بچ رہے ہیں جنگلوں میں ڈاکو پھر رہے چوریاں کر جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا قتل کر کے غیر ملک نکل جاتے ہیں اللہ سے کون بھاگتا ہے اللہ کا تو سپاہی بھی ہے جیل بھی ہے اربا لوگ جیل میں ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک سزا سے تو کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں بچ سکتا ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک سزا ہے نرم اللہ نے فرمایا یہ تم بھگت لو تم سخت عذاب سے بچ جاؤ گے میری سخت پکڑ سے بچ جاؤ گے تو ہماری بے وقوفی ہے ہم نے جو معمولی نرم سزا ہے اللہ کی سزا سے تو ہمیشہ کی سزا ہے جہنم لنیا دنیا میں بھی برباد کر دوں گا آخرت میں تو سزا سے تو کوئی دنیا की طاقت بادشاہ بھاگ سکتا ہے اللہ ہے اللہ کی جیل ہے اربا مخلوق جیل پی